وعليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من بالله شرویر شلیا کر اصدن ابدو سل باہر واری وسل متری بشیر ون زیرند الله می ورسو فکدرشد و بسم الله والصلاه والسلام على رسوله تقد الله وغلا فإنه لا يدرو إلا نفسه ولا يدغ الله شيئا نسال الله ربنا ان يجعلنا من يطيع مسل وسل ملا سلید نام مولا نام میلمی ابدلس پل مزا کورو بگ فلا سلات اددان کب جنتا سلا سلاتر گ اما بعد فيا عباد الله ان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخير السنن سنة محمد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا محد سات محد ستی وکل وکل تھین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا علم لنا إلا ما شہان کا منو پوت بال کم شیا موت من کبل پل پتون ایام آدو کا سفرین فائدت نئی نوہوتین خیر خی وو ختم تعلمون اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن رمضاد المبارک کے روزے رکھنا ہے سید الملائ جبریل جوریل نے جب سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے وسلم سے اسلام کے بارے میں استفسار کیا آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اللہ لا شریف ال محمد رسولو و تو کیم سورات و تسو مدان و تو زبات و تحجل وے تعمیر ستا تئے رہے شبیلا اسلام اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ جل جلالہ ہو کہ سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جبکہ و تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ شہادت دینا کہ کرلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور شب و روگ کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں ادا کرنا رمضان امجاروں کے روزے رکھنا صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال پر ایک سال گزرنے کے بعد مال کا چالیسواں حصہ یا پھر جنس کے مطابق جو نصاب شریعت مطالعہ میں مقرر ہے اللہ کی راہ میں بلا جھجھک ادا کرنا اور استطاعت ہوتے ہوئے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام ہے ایک اور حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ بنیاد اسلام عالیہ فنس ان اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے ایک چیز رمادار المبارک کے روزے ہے یہ صرف اہل اسلام پر ہی فرض نہیں ہوئے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے بلکہ سیدنا نہ آدم علیہ السلام سے امت محمد اللہ صاحب السلاط و تک روزے فرض کیے گئے ہیں کماقت بہار قبل کمل عظم کم تک تقون کے الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں ہر وہ شخص جو صاحب شعور اور صاحب عقل ہے بلوغت کی زندگی میں اس نے قدم رکھ لیا سالم الوجود اور صحیح حست ہے اس کے لیے رمضان میں مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے شریعت کے احکام غیر مقلثین کے لیے نہیں ہیں پاگل مجنون دیوانے شیوخ جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ان میں برداشت نہیں تھا وہ مرد ہیں یا عورتیں بچہ جس نے ابھی تک بلوک کی زندگی میں قدم نہیں رکھا اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہے امام العمہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ایک اور کے مطابق شیخ فانی کے لیے نہ روزہ فرض ہے اور نہ فدیہ دینا اس لیے کہ اس کا حکم بچے جیسا ہے اور شریعت کہتی ہے الال صاحب اللہ تبارکسم و تعالیٰ نے کسی شخص کو تکلیف میں اعلیٰ کا پابند نہیں ٹھہرانا جبکہ ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ شیخ خانی خود روزہ نہ رکھے اور اپنی طرف سے کسی کو روزہ رکھوائے بہار صورت ایسا شخص جسے اپنی بیماری سے صحت مند ہونے کی توقع نہیں ہے اپنی طرف سے کسی کو روزہ رکھوائے یہ اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ روزہ اس پر فرض تھا روزے کی فرضیت دیگر آمال سے کہیں بڑھ کر ہے آدمی فوت ہوا اس کے بورسا اس کی وراثت لینے کے لیے آئے کسی حدیث پاک میں یہ بات مذکور نہیں کہ اس کے وہ اس کی چھوڑی ہوئی نمازیں ادا کریں اگر زندگی میں اس سے کوئی نمازیں رہی ہیں تو اس کے وہ رسا اس کی طرف سے نماز ادا کریں اگر آدمی صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے بیت اللہ شریف تک نہیں پہنچا اور اس نے حج بیت اللہ ادا نہیں کیا تو اس کی طرف سے اگر کوئی سو بدل حج بھی کرے تو ہرگز اس کا فرض ساقت نہیں ہوا وہ حالت کفر پر مرا ہے کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے ولی اللہ علیہ سے ہجت من استطاع سبیلا ومن قفرف ان اللہ علی گنان آج استطاعت پیدا ہوئی استطاعت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جتنے ہیں آپ ان کی شادی سے پارت ہو جائیں استطاعت سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی جتنی رقم ہے وہ آپ کو مل گئی اللہ تبارکس وطالیہ کی طرف سے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو اتنے وقت کے لیے ان کا خرچ دے سکے جتنا وقت آپ نے وہاں گزارنا ہے تو آپ پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہو چکا ہے یہ سیتانی بہانے ہیں کہ جی پہلے میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں ابھی تو میری اولاد جوان ہے اس کے بعد بیت اللہ شریف کا حج کروں گا مثلا آج کل حج بیت اللہ پر لگ بھگ دو لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ڈھائی لاکھ روپیہ موجود ہے تو بیت اللہ کا حج آپ پر فرض ہو چکا ہے اگر آپ نے استطاعت ہوتے ہوئے حج بیت اللہ نہیں کیا آپ مرتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے بھائی آپ کے رشتہ دار آپ کی طرف سے سو حج بھی کرے آپ کافر مرے ہیں ان حجوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں یہ حد بدل اس شخص کے لیے نہیں ہے جو استطاعت ہوتے ہوئے بیت اللہ شریف کا حج نہ کریں زکوات اگر آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دی صاحب نصاب تھے آپ کے مرنے کے بعد رسا, آپ کے برا آپ کی طرف سے زکات ادا کرنا چاہیں تو ہرگز ادا نہیں ہوگی مگر غندان اور مبارک کے لوگوں کی یہ اہمیت ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک آیا کسی عذر کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھ سکا بیمار ہے رمضان المبارک آیا اس نے کہا انشاءاللہ بیماری دور ہوگی رمضان المبارک کے بعد روزے رکھ لوں گا بیماری دور ہی نہیں ہوئی شفایاب نہیں ہوا صحت نہیں ملی فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا صحیح بخاری میں ہے ممات مم والی ہو, ہو جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمہ کوئی روزے ہیں اس کی طرف سے اس کا وہ وارث جو اس کی وراثت لے رہا ہے روزے بھی رکھے گا تو روزہ اللہ تبارک وارکس محبت کی طرف سے عائد کرتا اتنا بڑا فرض ہے جو آپ کی موت کے بعد بھی آپ سے اس وقت تک ساکت نہیں ہوگا جب تک آپ کے برا وہ آپ کی طرف سے وہ فرض ادا نہ کرے یا یو حلین عامن کوتبہ عالق مجھ سے یا کما کوتبہ عالدین امن قبل کم لالکم تک تکون ایمان والے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کون سے روزے فرض ہیں کس مہینے کے قرآن کریم کہتا ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے وقت سے اللہ تبارک سمحب تعالیٰ نے بارہ مہینے پیدا کیے ہیں ان بارہ مہینوں میں سے کس مہینے میں روبے رکھے قرآن کریم نے اس کی تخصیص خود کر دی شاہ رمضان اللبی اندل افی القرآن حدلنا سے وبینات من الحدا والفرقان فمن شاہد منکم رف السم رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان المبارک کے دنوں کو روزہ رکھنا صحت مند مسلمان کے لیے بارل مسلمان کے لیے آکر مسلمان کے لیے فرض ہے اس میں اس کا کوئی عذر بہرحال قبول نہیں ہوگا روزہ چھوڑنے کے لیے دو ہی چیزیں بیان ہوئی ہیں قرآن کریم میں کہ بعد میں قدا کر فمن کالمری فمن ایامن اوکھل صحت مند ہیں یہ بہانا بنانے کی کوشش بھی مت کریں کہ جی بخار ہو گیا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا سفر میں بھی اگر آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو روزہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ سمی نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں روزہ رکھا صاحبہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ المبارک میں سفر کیا ہماری ساری جماعت میں سے صرف دو ہی آدمی روزہ دار تھے ایک خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ باقی ہم سب روزے کے بغیر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فیل نے یہ مسئلہ ثابت کر دیا کہ یہ رخصت اس سے اس رخصت کو اپنانا اتنا ضروری نہیں ہے یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو سفر میں روزہ رکھنے کی روزے کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا یہاں تک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمداد اور مبارک کے مہینہ میں مکہ فتح کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ سے چلے عصفان ایک جگہ ہے جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا صحابہ اکرام رضی اللہ ان مجمعین روزے کے ساتھ ہیں اور روزے کی وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی کا ایک پیالہ دو اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کر پانی کا پیالہ پی کر صحابہ ایک سے کہا روزہ خیال کرنا اگر سفر میں روزہ تکلیف کا باعث بنے تو پھر روزہ مت رکھیں اس قسم کے روزے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچ کو دیکھا فرمایا ماں یہ ہدوم کیسا ہے تو اللہ کے اصول ایک برا آدمی ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے پیدل چلتے چلتے تھک گیا ہے کچھ ڈوب گئی ہے اب اس میں کمزوری بار ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو سفر میں روے سے کوئی تکلیف ہو اگر سفر میں روبے سے تکلیف نہ ہو تو روزہ باہر ہاتھ سفر میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو اس مسئلے کی ایک اور شک بھی س... آپ یہیں پہ سمجھ لیں کہ اس... اللہ تبارکس محبت نے سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے کہ جتنی نمازوں کے چار چار فرض ادا کیے جاتے ہیں آپ ان کے دو فرض پڑھیں اور مغرب کی نماز کے تین فرض ہی ادا کریں گے صبح کی نماز پوری کی پوری ادا ہوگی عشاء کی نماز کے ساتھ وطر بھی ہیں دو فرضوں کے ساتھ مگر یہاں پہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ آیا اس رخصت سے فائدہ اٹھانا واجب ہے یا مستحب امام الائمہ حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رخصت سے فائدہ اٹھانا صرف مستحب ہے اگر کوئی شخص سفر کے دوران پوری نماز پڑھے تو افضل ہے कसर کرنا صرف جائز ہے اس کے जो انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہی احادیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں روزہ رکھا ہے جبکہ قرآن نے اس کی دخصت دی ہے وہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں پوری نماز ادا کرنا افضل ہے بہتر ہے اس سے زیادہ سواب ملتا ہے اور کرنا صرف جائز ہے اں پھر مسئلہ جواز اور فضیلت کی بحث میں چلا گیا یہ نہیں رہا کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ بالکل ناجائز ہے بعد آئمہ کے نزدیک اگر کوئی شخص سفر میں پوری نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوئی یہ غلط ہے اس لیے کہ رخصت ہے رخصت سے فائدہ اٹھانا فرق نہیں ہوتا رخصت بہرحال رخصت ہوتی ہے رخصت سے اگر فائدہ لے آپ کے لیے بہتر ہے نہ فائدہ لیں تو اس کا آپ کے لیے کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور شریعت کی طرف سے آپ پر یہ قدغن نہیں لگائی گئی کہ آپ باہر سے فائدہ اٹھائیں تو رنگانہ مبارک کا روبا جو ہر عطل بالغ اور صحت مند مسلمان پر فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے سفر میں بھی روزہ رکھ کے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے اور اسی طرح ایسے مریض کی کیفیقیت ہے جو مریض روزے کو برداشت کر سکے اور جس مرض میں رونے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا کوئی خوف نہ ہو وہ اگر روزہ رکھے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اسے یہ کہیں گے اس نے قرآن کریم کے حکم کی مخالفت کی ہے اس کو اجازت ہے روزہ رکھے بلکہ روزہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے مجھے ایک دوست نے بتایا اللہ تعالی اس کے تمام سویرا پیرا گناہ ماف کرے اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دے اب فوت ہو چکا ہے محمد انور اس کا نام تھا تو مجھے اس نے بتایا کہ میں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے گیا تو ان دنوں میں حج جون جولائی کے مہینے میں تھا سخت گرمی کے موسم میں جو ہی میں ان دنوں میں لوگ پانچ پانچ مہینے مکہ مردمہ میں اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے آج کا دورانیاں بڑا طویل ہوتا تھا بحری جہاز کے لیے جاتے تھے کیا تھا میں رمضان اور سے پہلے ہی وہاں چلا گیا وہاں پہنچتے ہی مجھے پشاب کے رستے چھوٹے پیشاب کے رستے خون آنا شروع ہو گیا عربی طب میں اس کو بول دم کہتے ہیں پیشاب کا خون خون کا پشاب آنا کہتا میں نے کہا کہ اب میں پردیش میں ہوں تو اتنا کوئی اہتمام بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی اتنے ڈاکٹر ہوں یا معالج ہوں کیا کروں میں نے کہا ٹھیک ہے رمضان میں مباحک ہے اس کا روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آشروادہ کہتے میں نے ابھی تین روزے ہی رکھے تھے کہ میری صحت بالکل بحال ہوتی آج تو کچھ مہینہ بلکہ بیس دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ہر میں کعبہ میں ایک شخص کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بیماری پیدا ہوگی میں کیا کروں میں نے کہا صبح جمعرات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعرات کو روزہ رکھا ہے روزہ رکھو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے اس نے روزہ رکھ لیا جب افطاری کی تو مجھے تلاش کر رہا تھا ہرم کعبہ میں تلاش کر کے کہنے لگا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں میں الحمد للہ ٹھیک ہوتا ایسا بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کا علاج بھی روزہ ہے ہاں اگر کسی مرض کے بارے میں اتبار یہ اپنی رائے دے کہ اس سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے تو اس آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے یہ حکم اس کے لیے ہے فمن کارن ان تم مریض ان اوالا سفر انفائدہ تم یامن و خرچ رمضان و مبارک کے دنوں کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور فرض اللہ کی طرف سے بہرحال قرض ہے جب تک یہ ادا نہیں کریں گے آپ کو اس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوش رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی سری گزر کے ایک روزہ چھوڑ دے اس روزے کی تلافی کے لیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اگر وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے تو اس کی تلافی ممکن نہیں اتنا بڑے بڑا گناہ کیا ہے اس نے اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے جس نے بغیر کسی شری ازر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا رمضان المبارک کے دنوں کے روزے فرض ہیں مگر اس لیے نہیں ہے کہ غریبوں کے پاس کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں غریب روزہ رکھے اور مالدار کہیں ہم کیوں بھوکے مرتے رہیں اکثر مالداروں کا یہ مقولہ ہے کہ بھائی غریب تو بھوکے مرے ہم کس لیے یہ فاتح برداشت کریں روزے کی ایک غرض و وایت ہے روزے کا ایک مقصد ہے جس کو پورا کرنے کی مالدار کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت ایک غریب کو ہے اس لیے کہ یہ دین جو اللہ تبارکسما تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے جس دین کا نام اسلام ہے اس دین کے ایک تین درجے ہیں ادنا درجے کی وجہ سے اس کا نام ہے ادنا درجے کی وجہ سے نام ہے اس دین کا اسلام مگر درجے اس دین کے تین ہیں پہلے درجے کا نام اسلام ہے اور اس ادنا درجے کی بنیاد پر اس دین کا نام رکھ دیا گیا ہے دوسرے درجے کا نام ایمان ہے اور تیسرے درجے کا نام احسان ہے جب تک آپ دوسرے مرحلے میں دین کے دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک نجات ممکن نہیں اسلام صرف دنیا میں آدمی کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرتا ہے اخروی نجات کی ضمانت نہیں دیتا اخروی نجات کا انحصار ایمان پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزل خیبر کے موقع پر ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ باہر نکل کے اعلان کر دو لا لاخل الجنت الا اللہ جنت میں مسلمان نہیں مومن داخل ہو اور یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے جو میں نے ابھی اس حدیث پاک کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم مسجد ندوی میں تشریف فرما تھے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین بھی موجود تھے کہ آنن فانن ایک شخص آیا اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا کہاں سے آیا ہے صحابہ کہتے سفر کے کوئی اثرات اس پر نہیں تھے کہ مسافر تھکا ہوا ہوتا ہے مسافر پر غرض و غبار ہوتی ہے اس زمانے میں مسافر اپنے ساتھ کو فالتو اور زائد کپڑے لیتے تھے کہ ان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے سفر کا کوئی نشان نہیں تھا اس پر بالکل تر و طبیعت کے تھاپ آیا ہے انتہائی خوبصورت اور وزی شخص ہے سفر کا کوئی نشان نہیں تھکاوٹ اس سے بالکل محسوس ہی نہیں ہوتی کوئی فالتو کپڑا نہیں ہے اس کے پاس اور مدینہ تجبا کا رہنے والا بھی نہیں تھا کامنے سے کوئی شخص اسے پہچانتا ہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں تشریف فرماتے اسی حال میں بیٹھ کے اس نے آ کے سوال پوچھے ہیں تین چار پانچ سوال پوچھے ہیں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اسلام کیا ہے جب آپ اسلام بتا چکے تو کہنے لگا اب فرمائے کہ ایمان کیا ہے پھر آپ نے ایمان کا آتا بتایا تو کہنے لگا اب بتاؤ احسان کیا ہے چلو کوئی نشانی ہی بتا دو آپ نے کئی نشانیاں ذکر کی جناب عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سمن طلب پھر وہ سائل چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ سائل کون تھا مسلم شریف کی حدیث میں کہا کہ جاؤ بھائی اس سال کو ڈھونڈ کے لاؤ میں نے اس سے کوئی بات کہنی ہے ابو وہ رہا کہتے رضی اللہ تعالیٰ ہم مسجد سے باہر نکلے ہمیں کبھی وہ نظر ہی نہیں آیا عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا اسی طرح اس کے جانے کا علم بھی نہیں ہو سکا کہ کدھر غائب ہو گیا جا فرمایا جانتے بھی ہو تھا ہوں اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے ہمیں کیا پتہ فرمایا میں ان ہوں جبراہیل و جبرین فرشتہ تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا جبریل بریشتا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا دیکھیے اللہ کے رسول کہتے ہیں جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تو دین کے کتنے درجے اس حدیث میں اس نے کیے ہیں ایک اسلام ایک ایمان اور ایک احسان دین کے اپنا درجے اسلام کی بنیاد پر اس دین کا نام ہے اسلام اور دین کا اعلی ترین درجہ جو ہے وہ احسان ہے اللہ کرے ہم میں بھی کوئی موشن ہو مگر اللہ کریم نے اعلی درجے کے موشن انبیاء علیہ السلام اجمعین کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر اللہ کے حکم سے چھڑی چلا دی تو اللہ کہتے کدال کا نجزل محسنین. ابراہیم کو موشن فرمایا ہے جنت میں کسی بھی شخص کا داخلہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ایمان کی بنیاد پر ہوگا ہم نے غور کرنا ہے ہم دین کے کس مرحلے میں داخل ہیں شاید ہم تو ابھی پہلے مرحلے میں بھی داخل نہیں ہوئے پہلا مرحلہ ہے توحید اور رسالت پانچ نمازیں شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں رمضان المبارک کے روزے اپنے مال میں سے زکوۃ ادا کرنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا اگر ہم ہماری توحید میں کوئی نقص ہے یا رسالت میں کوئی کمی ہے یا ہم کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں یا ہمارا جی ہی چاہتا روزہ رکھنے کو یا پھر زکات کے انکاری ہیں یا بیت ال ہوتے ہوئے بیت اللہ شریف کا حاضری کرتے تو پہلے مرحلے میں بھی داخل نہیں ہوئے ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں تھے پہلے تو پہلی پانچ چیزیں پوری کریں گا اس کے بعد ایمان کا مرحلہ آئے گا اسلام جب اپنی انتہا کو پوچھتا ہے تو ایمان کی ابتدا ہوتی ہے ہر مومن مسلم ہے جبکہ ہر مسلم مومن نہیں ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے ہر مسلمان ایماندار نہیں مومن کا معنی ایماندار جبکہ ہر مومن مسلمان ہے اس کو آپ بڑی سادہ سی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں قومی اور صوبائی سطح پر انتخابات ہوتے ہیں آپ ایم پی اے اور ایم ایل اے منتخب کرتے ہیں صبائی سطح پر سارے ایم پی اے مل کے اپنے میں سے ایک ایم پی اے کو اپنے صوبے کا وزیر اعلی بنا لیتے ہیں اب وہ جو ان کا جو سمجھے پنجاب اسمبلی کا جو رکن ہے وزیر اعلی ہے وہ ایم پی اے ہے پہلے ایک ایم پی اے وزیر اعلی ہے مگر ہر ہے وزیر اعلی اپنی اسمبلی کا رکن ہے ایم پی اے ہے مگر ہر ایم پی اے اپنے صوبے کا وزیر اعلی نہیں ہے اسی طرح ایم ایل اے جتنے ہیں اپنے میں سے ایک آدمی کو منتخب کر کے وزیر آدم بناتے ہیں اب وزیر اعظم ایم ایل اے تو ہے مگر ہر ایم ایل اے ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے یوں سمجھ لیجیے اگر یہ مثال آپ کو مشکل لگ رہی ہے آپ کسی اسکول میں چلے جائیں اسکول میں تو آپ سارے ہی جاتے ہوں گے کسی کالج میں چلے جائیں بچے کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں کالج پہ آپ تختی پڑھتے جاتے ہیں پھر آپ پرنسپل آفس کے پاس پہنچتے ہیں تو نکل ہوتا ہے پروفیسر ڈاکٹر فلاں اور فلاں اب آپ پرنسپل اپنے کالج کا پروفیسر ہے مگر ہر پروفیسر اپنے کالج کا پرنسپل نہیں ہے اسی طرح ہر مومن مسلم ہے جبکہ ہر مسلم مومن نہیں ہے جب تک ایمان کے مرحلے میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے اس لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم جنابے کی دعا میں سے ایک دعا یہ پڑھتے تھے اللہم من آہ تو منا فاہ آہ علام اللہ تو جسے ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندگی نصیب فرما و من تو منا اور جسے تو ہم میں سے موت دے فتوقف ہو الل ایمان اسے ایمان پر موت دے تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو سکے تو بات یہ ہے کہ اس دین کے تین درجے ہیں تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ ہے اسلام دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان اس کا نام دین ایشان اس لیے بھی رکھا کہ اگر دین ایسان رکھتے تو پھر پانچ دس آدمی ہر زمانے میں اس دین کو ماننے والے بنتے بالکل ابتدائی مرحلے پر دین کا نام رکھ دیا ہے آگے کہا آگے بڑھتے جاؤ کوشش کرتے جاؤ اور پورا دیندار بننے کی کوشش کرو اصلی دیندار تو وہ ہے کما ہفتے ہوں جو موشن ہے جو احسان کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور جو اسلام کی شرائط بھی پوری نہیں کرتا اسلام کے ارکان بھی جو پانچ ہے توحید میں مشرق ہے کسی نہ کسی وجہ سے اس کی توحید شاہ کے اعتبار ہے رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کماحت کو وہ نہیں مانتا ایسا ہی مانتا کہ کسی شخص نے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ فرمایا آپ کی حدیث مبارکہ پیش کی کہنے لگا اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے امام شافی کہتے کیا کہ تو مجھے گرد سے نکلتے ہوئے تون نے مجھے دیکھ لیا لی ہے کہ میں کوئی عیسائی ہوں کہ میں محمد تیم کے ارشاد کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کروں تجھے شرم نہیں آتی کہ میں تجھے رسول اللہ کے ارشاد پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سلسلے میں میری رائے پوچھتا ہے کس کا دن سست مرحلہ ہے یہ ہمارے یہاں اس زمانے میں یہ جو امت مختلف گروہوں میں بٹ چکی ہے اس کا سبب ہی یہی ہے کیا ہم کہتے ہیں کہ حدیث پاک تو صحیح ہے یہ فرماؤ کہ اس کے بارے میں فلاں بزرگ نے کیا کہا ہے فلاں امام نے کیا کہا فلاں مفتی صاحب نے کیا کہا ہے فلاں مولوی صاحب نے کیا کہا ایک بہت بڑے عالم حدیث پاک کے وکیب الدرا ہے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث سے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں یہی وہ شخص ہے جن سے امام شافی کہتے ہیں شکوت ولا وکیم سوا حسی اوسانی بترکل ماشی فائنل علم من فضل اللہ وفض اللہ آسی میں نے اپنے ساتھ وکی کو شکایت کی کہ حافظ کچھ زیادہ مضبوط نہیں دماغ کمزور ہے بات یاد نہیں رہتی کوئی نسخہ بیان فرمائیں فرماتے اوسانی بتر کے معاشی تو وکیل نے فرمایا کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے گنا چھوڑ دے کیوں کہ انََ علم الفضل اللہ کتاب و سنت کا علم اللہ کا فضل ہے وہ فضل اللہ بلاسی اللہ کا فضل گنا گاروں پر نہیں ہوتا اگر تو چاہتا ہے کہ تو دین کا بہت بڑا عالم بنے مفسر و محدث بنے اس امت کا امام بنے تو پھر ہر قسم کے گناہ سے دستبردار ہوتا یہ حضرت وکیب بن ذرا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں جامعہ ترپتی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اگر کسی شخص نے کوئی اونٹ چھوڑ دیا ہو مینار قربانی کرنے کے لیے جو قربانی آپ یہاں کریں گے اس کا نام اور ہے اس کو کہتے اس اور جو قربانی آپ مینا میں کریں گے اس کو کہتے حدج اگر کسی نے حدج کے لیے اونٹ چھوڑ دیا ہے تو اس اونٹ کا ایک نشان مقرر کرے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اونٹ مینا میں جانے کے لیے ہے اگر اونٹ سرکش جانور ہے اگر بھاگ بھی جائے گا لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے یہ اپنی جگہ پر ہی پہنچ جائے نشان کیا ہے کہ اس کی یہ جو گردن ہے یہاں پہ چرو سے ایک گہرا زخم لگا کے ایک سرخ لکیر بنا دے پوری گردن پہ تاکہ پھر جب وہ زخم رہا ہوگا وہ لکیر کائم رہے گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہدئی کا جانور ہے حضرت وکیل بنا رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ایک شخص کہنے لگا ابراہیم نسی کہتے ہیں کہ یہ مسلح ہے مسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلے سے منع کیا ہے مسلے کا مطلب یہ ہے مسرا عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کسی بھی جاندار سے کوئی ایسی چیز کاٹنا جس کے کاٹنے کی شریت متحرہ نے اجازت نہیں دی یہ ہے مسلا مثلاً جاندار ہے اس کی انگلی کاٹ دیں بلا وجہ اس کی ناک کاٹ دیں اس کا کان کاٹ دیں اس کی زندگی کی حالت میں تو یہ کیا ہے مسئلہ اس کی شریعت متحرہ نے اجازت نہیں دی یہی پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے عنسی سی کی ایک بہت بڑی کتاب فتح شامی ہے اس میں علامہ ابن عابدین شامی نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ داڑھی منوانے کا شریح حکم کیا ہے وہ کہتے ہیں داڑھی منوانے والا شخص مسلے کا مرتقب ہو رہا ہے اور مسلے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی جاندار سے وہ چیز کاٹ کے پھینک دینا جس کے کاٹنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منوانے اور کٹوانے کی اجازت نہیں دی لہذا داڑھی منوانے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے فلما مسئلہ نہ کر وہ مسئلہ کر رہا ہے عرت وکیب بن جلا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ قربانی کے جانور کو نشان لگا دو اس کی گردن کاٹ کے تو ایک شخص کہنے لگا کہ ابراہیم نسی کہتے ہیں یہ ابراہیم نسی امام ابو علیفہ کے استاد ہیں ابراہیم نسی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اخبار فرمائیے محدثین کتنے سخت ہیں حدیث پاک کے سامنے کسی کی بات سننے کے بارے میں سے پاک کے خلاف اگر تو مقیب کہتے حق تو یہ ہے کہ تجھے قید میں قید خانے میں ڈال دیا جائے حق کا ترج یا انتلب جب تک تو ابراہیم نفی کا قول بیان کرنا بند نہ کرے میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں تو اس کے خلاف مجھے اب ابراہیم نفی کا قول پیش کرتا ہے اب اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑتا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو فلاں امام کی بات مانتا ہوں یا اپنے پیر کی مانتا ہوں یا اپنے مرشد کی مانتا ہوں یا اپنے مولوی کی بات مانتا ہوں رسول اللہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث بلا شبہ ہو مگر مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی اس لیے میں اس کو مان نہیں سکتا تو ابھی تو وہ اسلام کے جو جس دین کا پہلا درجہ ہے اس کے بھی پہلے رکن میں داخل نہیں ہوا کہ پہلے رکن میں دو چیزیں ہیں توحید اور رسالت د میں کمی ہے رسالت میں کمی ہے نماز نہیں پڑھتا کیسے نمازی ہوتے ہم جوانوں سے کہتے ہیں بھی نماز پڑھتے ہو کہتے ہاں ہیں ہانی بالکل نسخہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا فضل ہے نماز پڑھتے ہیں مگر چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں ایک نماز چھوٹ جاتی ہے میں نہیں کچھ کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سن لو اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو جس میں چار نمازیں شب و ر کے چوبیس گھنٹوں میں پڑھی ہیں ایک نماز نہیں پڑھی اب جو حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ سمجھ لیں گے کیا فرمایا آپ ان من پا کر سلاح کا متعین دن فقت کفر جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ مسلمان نہیں کفر کا مرتکب ہوا ہے آپ شریج اسے نمازی نہیں مانتی آپ چار پڑھتے ہیں ایک نہیں پڑھتے بے نماز کے حکم میں ہیں آپ تین پڑھتے ہیں دو نہیں پڑھتے بے نماز کے حکم میں ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ من کیا تو سلا تو متعمد فقط کفر یہ شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی کفر کا مرتکب ہوا اب ارتکاب جو کہر جو ہے یہ مومن مسلمان سے تو ممکن نہیں ہے اگر پہلے درجے میں داخل ہو جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ کے دن ہماری نجات ہو جائے اسلام کے درجے میں داخل ہو جائے پھر اگر آپ رکل اسلام کا روزہ ہے بڑا اہم رکن ہے بڑا اہم رکن ہے روزہ دار کا اللہ کے ہاں بڑا ہی مرتبہ ہے بڑا ہی مقام ہے حدیث پاک میں آتا ہے تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی رد نہیں کرتے سب سے پہلے تو آپ دنیا میں موجود ہی نہیں سب سے پہلا فرد اس حدیث پاک کا تو میں امام عادل منصف حکمران فرما حکمران, حکمران, حکمران ہو منصف اپنی ریا میں انصاف کرنے والا ظلم نہ کرے یہ حکمران جب بھی کسی مسئلے میں اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اللہ تبارک کسم ہوتا رہا اس کو خالی واپس نہیں ہوتا مگر یہ فرد اس وقت پوری زمین پر ناپید ہے کہیں بھی منصف حکمران نہیں ہے دنیا میں ظالم ہی ظالم ہے اور ظالم بھی مہادرجے کے دوسرا شخص ہے روزہ دار روزہ کے افطار کرنے کے وقت جو دعا کرے اللہ تبارک محبت عالیٰ اس کی دعا رد نہیں کر اور تیسرا شخص ہے مجموع جس پر ظلم ہوا وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے دعا میں کہتے ہیں لانشور لانشور اللہ کا بلاؤ باداہی میں تیری ضرور مدد کروں گا اگر اگرچہ کچھ وقت گزر جائے یعنی ایک وقت میں اپنی حکمت کے مطابق ایک وقت کے بعد مدد کروں گا مگر تیری مدد ضرور آئے گی میری طرف حدیث ابھی شریندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المظلوم افطاوت الزلوم بند ہو بینا حجاب مظلوم کی دعا سے بچو کہ مظلوم جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کے اور اس کی دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہو یہ تین شخص ہیں اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ دار اللہ کے ہاتھ کتنا صاحب عزت ہے کہ روزہ دار اپنی افطاری کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبار کچھ نہیں اس کی دعا کو رد نہیں کرتے اس کی دعا واپس نہیں لٹائی جاتی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے مگر دعا یہ نہ ہو کہ اللہ اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ اپنا قابل فطرت ہی بدل دے کہتے ہیں کہ وہ ایک مراسی تھا اس نے پہلے ہی روزہ رکھا افطاری کے وقت موری صاحب کے پاس آ گیا موری صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہوگا رمضان و مبارک سے پہلے یا بعد میں یا پہلے روزے کے دن اس نے کہا کہ روزہ دار کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی کہتا جی حضرت صاحب ایک مسئلہ سنا ہے انہوں نے کہا کیا جی روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ قبول کرتے ہیں یہ صحیح ہے انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے انہوں نے کہا جی بالکل صحیح انہوں نے کہا جی بالکل واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو جی بالکل اللہ کے رسول کا ارشاد پاک ہے صحیح صنعت سے مرنی اس نے کہا اچھا میں تو گناگار ہوں وہ گوگے سے لیکن آپ تو لے کر آپ چلو دعا کریں صبح عید ہو جائے یہ نہیں یہ اللہ قانون فطرتی بدل دے وہ کہتا ہے پہلا روزہ رکھ کے کہ دعا کرو صبح عید ہو جائے اس حدیث سے پاک یہ مقبول نہیں ہے آپ جائز دعا دعا کے آداب میں رہتے ہوئے دعا کی شرائط پوری کرتے ہوئے اگر اللہ تبار کشم ہوا تعالیٰ کے افطاری کے وقت کرتے ہیں تو بہرحال اللہ تبار کشم ہوا تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے یہ کوئی اون ضروری نہیں ہے کہ وہ فردی روزہ رکھنے والا دعا کرے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں آپ نفی روزہ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب افطاری کا وقت آئے دعا کے لیے اللہ کی باردار میں ہاتھ پھیلا کے اپنی مشکل کے لیے دعا کریں یقیناً آپ کی مشکل دفعہ ہو کیونکہ حدیث شریف میں شائن کا لفظ ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھتے ہی شائن رمضان اور مبارک کا روزہ روزے کا معنی کیا ہے عربی زبان کا لفظ ہے سوم سوم کا لفظی معنی ہے رک جانا بند ہو جانا الصاف مت ٹھیک سورج آسمان میں حرکت کرتا ہے پرانی کہتا ہے ٹھیک ہےپ نہار کے وقت چند نمہ کے لیے سورج آسمان کے وقت میں رک جاتا ہے تو اس وقت کو کہتے ہیں نسپن نہار اس کی علامت کیا ہوتی ہے جب سورج حرکت کرنے سے رک جائے ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے جتنے سایہ بنتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر ہر چیز کا سایہ ختم ہو جائے نہ اس کے آگے سایا ہے نہ اس کے پیچھے سایا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ سورج ٹھیک وسط آسمان میں ٹھہر چکا ہے تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سامت شم سو سورج رک چکا ہے سامت اسی سوم سے اگر ہوار رک جائے تو عرب لوگ کہتے ہیں سامت ریخ ہوار رک چکی ہے گوڑا بڑا آم تھک قسم کا جانور ہے اور بڑا طاقتور جانور ہے اگر گوڑا چلنے پھرنے سے بیکار ہو جائے چل نہ سکے تو عربی شہر کہتا ہے خیل ان شرام ان وہ افڑا گئے کچھ روزے تو سائن ہے سائن کا مطلب روزے دار نہیں رکے ہوئے ہیں چل پھر نہیں سکتے وہ افڑا غیر و اور کچھ چل پھر رہے تو سوم کا معنی ہے النساف مطلب تو اللہ تبار قسم تعالیٰ نے روزے کا جو, کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے افسو اس کا معنی یہ ہے کہ میں اور آپ جو بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکے اپنے ہاتھوں کو اپنی زبان کو اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنے کو اپنی شرمدا کو اپنے پیٹ کو اگر ہم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا برمانی سے روک سکیں تو یہ ہے بوبا اور اگر ہم اپنی زبان بھی بند نہیں کرتے اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے غلط کام بھی کر رہے ہیں اور کان بھی نہیں روکتے محرم الحرام کا مہینہ تو آتا ہے تو پہلے دس دن ہر جگہ یہ گانے وغیرہ بند کر کے وہ لگا دی جاتی ہیں مدرسے پڑی جاتی ہیں ان کے کیس چل رہے ہوتے ہیں اور رمضان و مبارک میں بسوں والے ویگنوں والے دکانوں والے جی بھر کے گانے سنتے ہیں کہتا یہ کان لکھا یہ منع ہے اب کانوں کو انہوں نے غلط سننے سے نہیں روکا اگر آپ نے آنکھوں کو غلط دیکھنے سے نہیں روکا اگر آپ نے اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیا ہے اس کو اس کے استعمال سے منع نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنیں آخر فرماتے ملم یادا ومل اب ہی فلاح صلی اللہ حاضت الفی اندا تو عم ہوگا شرابا جو شخص غلط بات سے اور غلط کام سے اپنے آپ کو نہیں روکتا اللہ تبارک کس نے وہ تارا اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے اگر یہ سون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پیلی طور پر شریعت کی نافرمانیوں سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے روکنے کی کوشش کریں یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے یہ مسئلہ سمجھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک جب داخل ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے کتنے قرآن کریم کہتا ہے سات دروازے ہیں ہے میں پارے میں ہے اللہ تعالی کہتے ہیں و ان جہنم المعدہ لہٰب تو ابوان میں بولنے باب ان ہندوزم مخصوم جہنم کے سات دروازے ہیں وار طلب بات یہ ہے کہ جہنم کے گیارہ دروازے کیوں نہیں ہے تاکہ گیارہویں شریفی ثابت ہو جاتی جہنم کے نو دروازے کیوں نہیں ہے جہنم کے تیرہ دروازے کیوں نہیں ہیں سترہ دروازے کیوں نہیں چلو بارہ ہوتے تو اسنا اصلیوں کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے بارہ ہی امام ہے بارہ ہی دروازے ہیں ایک امام کی نافرمانی کرنے والا ایک دروازے سے سات دروازے کس لیے اللہ نے جہنم کے بنائے ہیں اللہ تبار و تعالیٰ کی صفات الگ میں سے اور اس کے اسمائے حسنا میں سے ایک نام حکیم ہے حکیم کا معنی ہے دانا عقل مند اللہ کی یہ صرف کمال کو پہنچی ہوئی ہے پچھلے سترے میں میں نے بتایا تھا کہ اس کی تمام صفات مطلب اپنے کمال کو میں زمین بڈو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی اور ابھی میں کہتے فیل الحکیم لال لکھنوان حکمہ حکیم کا فیل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا بہرحال اس کے فیل میں کوئی نہ کوئی راز کی بات ضرور ہوتی ہے دہائی کی ذرا غور طلب بات یہ ہے صرف انسانی جسم میں سات لوگ ہیں جو برائی میں شریک ہوتے ہیں یعنی سات آدار کے ذریعے سے ہم اپنے اوپر جہنم واجب کرتے اب گر لے آپ ہاتھ ہیں پاؤں ہیں دو عبے, زبان تین کان چار آنکھیں پانچ پیٹ چھ شرم گاہ سات ان ساتوں کے آٹھواں ازر دکھاؤ جو بڑھائی میں مبتلا ہوتا یا آپ ہاتھ سے کسی ظلم کے مرتکب ہوں گے غلط کام کریں گے یا آپ کے پاؤ غلط سمت چل کر جائیں گے یا آپ کی آنکھوں کا غلط استعمال ہوگا یا آپ کے کان غلط باتیں سنیں گے یا آپ کی زبان غلط بولے گی یا آپ اس پیٹ میں غلط رکنا ڈالیں گے یا آپ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کریں گے سات ادو ہے جو جہنم واجب کرتے ہیں اللہ کہتا ہے روزہ ہے سون مطلقا رک جانا ان ساتوں को کو ہاتھوں کو को کو کانوں کو آنکھوں کو پاؤں کو پیٹ کو को کو اللہ کی نافرمانی سے بتا لو جب ماون بچانے کی کوشش کرتا ہے جب اس نے بتا لیا تو ابھی شریف میں ہے کہ وقت افواو جہنم اس نے تو اپنے اوپر جہنم کے دروازے بند کر لیجیے یہاں جن کا دروازہ کھلے گا آنکھوں سے یا کھلے گا پاؤں سے یا کھلے گا زبان سے یا کھلے گا آنکھوں سے یا کھلے گا کانوں سے یا کھلے گا پیٹ سے یا کھلے گا شرمدا سے اگر وہ شرمدا کا استعمال بھی غلط نہیں کرتا اگر وہ آنکھوں کا استعمال بھی غلط نہیں کرتا اگر وہ کانوں سے غلط سنتا بھی نہیں ہے آٹھ بھی غلط استعمال نہیں کرتا پا بھی غلط استعمال نہیں کرتا اور پیٹ میں حرام رکنا رکنا داخل نہیں کرتا اس کا کوئی بھی اجب برائی میں مبتلا نہیں ہوا اللہ تبارک تمہارے و تعالیٰ کہتے ہیں میں بندوں پر ظلم تو نہیں کرتا کہ بلا وجہ انہیں جہنم میں ڈال اب اگر آدمی نے یہ سارے آ اللہ کی نافرمانی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روک لگے تو آپ کیا خیال کرتے ہو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو گئے یا نہیں یہی مانا ہے شہدی سے پاس کاخل اور رمضان چھوٹے آتا باب الجن رب ال نے کہا تھا جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور جہنم کے دروازے سات ہیں جنت کا ایک دروازہ زیادہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبار قسمت یہ بتانا چاہتے ہیں انہیں رحمت ہی سبقت اللہ آزادی میری رحمت میرے غزب سے زیادہ ہے اعلیٰ کے جنت میں بھی آپ میری سات آزاد کی وجہ سے داخل ہوں گے مگر ایک دروازہ اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے وہ زیادہ کر دیا ہے اور یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے اور یہ اقتدامی مسئلہ سمجھا دیا ہے قرآن ترین کی سب سے پہلی آج کون سی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ کے تین نام ذکر ہوئے ایک لفظ اللہ اور ایک الرحمن اور ارحیم رحمان الرحیم اور رحیم دونوں کا مادہ رحمت ہے لفظ اللہ اللہ تبار قسم تعالیٰ کا جلالی نام ہے جس میں جلال زیادہ پایا جاتا ہے روح زیادہ پایا جاتا ہے اللہ تبار قسم اور تعالیٰ نے اپنا جلالی عیشم ایک بار ذکر کیا ہے اور جمالی نام دو مرتبہ ذکر کیے ہیں یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے ڈوبنی مگر تم اس رحمت کے متلاشی تو بنو اس کو ڈھونڈنے والے تو بنو ان رحمت اللہ کے قریب امن اگر تم ہاتھ پر ہاتھ کر کے بیٹھے رہو تو چلو ٹھیک ہے اللہ خود ہی معاف کر دے گا تو پھر اللہ کہتے یہ بہرحال کوئی صورت نہیں تو بات یاد رکھیے کہ صوم کا معنی ہے روکنا بند کرنا اپنے آپ کو دیکھیے مرجن صدیقہ اللہ کی نیک بندیوں میں سے ایک بندی ہے بغیر باپ کے بیٹا جنم دے دیا ہے مریم نہیں پریشان ہے کہ یا اللہ جب میں قوم کے سامنے جاؤں گی قوم مجھے تانے دے گی کیونکہ یہ امور آبیا میں سے نہیں ہے تو میں کیا جواب دوں گی پہلے تو جب انہیں بچے کی ولادت کا وقت آیا سخت تکلیف کی وجہ سے روئی قرآن کریم کہا وقت نخلا تو ساکتا لے کے روتبل جمیہ فکلی وشربی وکر فا تربشر فکوڑی امنی ندا تو رہمانو سو من فلن و کن مل گو م فرمایا آ مریم یہ کھجور کا تنا ہلا تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں برسائے گا اور یہ تیرے پاؤں تلے ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے کھجوریں کھا پانی پی بچے کو دے کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور جب قوم تجھے کہے کہ مریم تو نے کیا ان تارے گنا مینار بادشاہ آہ گن فکونی اندی بغور تو نے منہ پہ ہاتھ سے رکھ کر کے کہنا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے بولنا بند کر دیا ہے یہاں صوم کا میرا بند ہو جاتا نہیں بولوں گا اب صوم کا مانا اگر کوئی بولنے سے بند ہو جائے تب بھی سائن ہے لیکن ایک فیل میں اگر کوئی چلنے سے بند ہو جائے شائن ہے ایک فیل میں اور جو شریر پوتے بار ہے تو سیام کا جو حکم ہے یہ سائن ہے سات چیزوں کو بند کرنے میں کون کون سی جو میں نے گنوا دی ہے ان سب چیزوں کو بند کرو اگر یہ کہا ہم نے کر لیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فان ایمان الزاحت صابن و فر الحمۃ جس شخص نے رمضان المبارک میں اپنے ہاتھ اللہ کی نافرمانی سے روک لیجیے اپنے پاؤں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روک لیجیے اپنی زبان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں چلائی اپنی آنکھیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں استعمال نہیں کی اپنے کان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیجیے اپنے پیٹ میں غلط لکما اللہ رسول کے حکم کے خلاف ڈالنے سے باز رہا اور اپنی شرمگاہ کو اللہ رسول کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کیا منصا ہمارا رمضان جس نے رمضان میں یہ کام کر لیا وہ پھر الحما تدم دے پچھلی زندگی کے اس کے سارے گناہ بخش دیے مگر کو کرے تو صحیح نہ یہ نہ کرے ادیش میں آتا ہے رقبہ پار قرآن بل کتنے قرآن پڑھنے والے وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین نے حج پڑھی یہ حج کہتی اللہ عمل ان ہو گیا میں اس پر لانت کر اللہ کہتے ہیں کیوں تم میرے میرا کلام ہے تیری سفارش قبول ہوگی میں اس پر ضرور لانت نازل کروں گا مگر کیوں کہتی ہے اللہ یہ رب, تجھے رب العالمین تو کہتا ہے اپنی زبان سے مگر اپنے عمل اور کردار سے تجھے رب العالمین نہیں مانگتے اور حجاں کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں روزہ کہتا ظاہل اس پر لان کر ایسے مت بنے کیا ہم ادھر بھوکے اور پیاسے رہے روزہ ہمارے لیے میں بدگا کر رہا ہوں کہ اللہ اس پر لان رکھ کر اللہ کہ وہ لوگ صرف کھانے پینے سے باز رہا ہے سارا دن تو تاج کھیلتا رہا ہے سارا دن تو شترنج کی پتوں پہ بیٹھا رہا ہے سارا دن تو اس نے ٹی وی اور وی سی آر پہ بیٹھ کے گزارا ہے اور غلط غلط پروگرام دیکھے ہیں اور سارا دن تو جانے آنے والی عورتوں کو دیکھتا رہا سارا دن اپنے کانوں کو غلط سننے سے اس نے باز بھی رکھا اللہ اس پر لانچ کر اللہ کہتے ہیں تو میرا حکم ہے میں تیری سفارش قبول اس کے لیے اجر نہیں ہے اس کے لیے میری لانت اب روزے رکھنے ہیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو ذرا یہ سوچ کے رکھنا ہے کہیں روزہ ہم پر لانت کرتا ہوا نہ چلا جائے یہ احمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص نہایت ہی نصیب ہیں نہایت ہی نصیب ہیں نہایت ہی نصیب ہیں ان میں سے ایک شخص ہے من اب کر رمضان افن سنخا سلم فراہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا رمضان اپنی انتیس یا تیس بہاریں پوری کرتا ہوا نکل گیا مگر وہ اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہیں سکا بخشوں اور رحمتوں کا یہ مہینہ اگر اس کے تقاضے پورے کرو گے تو انشاءاللہ جب روزہ رکھ کے میدان عید کی طرف تقویریں کہتے ہوئے جاؤ گے فرشتوں کو گواہ بنا دیا اللہ کہ یہ قد غفرت لہوں تو لہوں گد تو آتے ہم آتا میں نے ان کو بخش دیا ہے اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور اگر یہ کام ہم نہ کر سکے کھانے پینے سے تو باب رہے مگر باقی حرکات شکناک اسی طرح رہی تو حدیث پاک میں نے پہلے آپ کو سنا دی ملنگا ممل ابھی فلے سلی حاجت شرابا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی جس نے غلط بات سے اپنے آپ کو باد نہیں رکھا غلط کام سے اپنے آپ کو نہیں روکا اس لیے رمضان المبارک کا تمہارے حق کو احترام کرو جو سات ہزار میں نے دلوا دیجیے ہیں ابھی تو ان پر پابندی لگا لو ایڈ کر لو کہ ہم نے ان کا غلط استعمال نہیں کرو سارا دن روزہ رکھا ہے ہاتھوں نے بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی پاؤ بھی غلط چمت چل کر نہیں گئے مگر شام کو افطاری کی ہے رشوت کے پیسے لے کے یہ آ گیا نا درمیان میں یہ ساتواں ازر شام کو افتاری کی ہے چھوٹ کی رقم پر یہ ہوا نا استعمال اس کا غلط اس میں غلط رکنا چلا گیا اب روزہ تیرے لیے دعا کرے گا روزہ تیری مجات کا باعث بنے گا حدیث شریف میں جو رمضان المبارک کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رمضان المبارک کا روزہ رکھے قیامت کے دن یہ پریشان کھڑا ہوگا پیچھے سے ایک بڑا خوبصورت نوجوان آ کے اس کے کندھوں پر ہاتھ تک لے گا یہ جی پیچھے مل کے دیکھے کون ہے تو اس پریشانی میں مجھے آ کے کا بخار میری توجہ ہٹا دی گئی وہ نوجوان نہایت خوبصورت ہوگا نہایت خوبصورت بہ میں تیرا دوست ہوں بہ گا نہیں نہیں میرا تو ایسا کوئی دوست دنیا میں نہیں تھا تیرے جتنا خوبصورت دوست میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا میں تجھے نہیں پہچانتا کہتے ہیں تال چال میں تیری سفارش کرتا ہوں تیرا دوست ہوں میں روزہ ہوں سوم ملک رام حمایان نیل ہم بھی گو میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا کیسے یہ روزہ فارسی کا لفظ ہے یہ سام کا میں گون آزادی کرتا روزہ روز سے ہے روز کا معنی ہے دن یہ دل دل کے وقت بند ہو جانا اس کو روزہ کہتے ہیں یہ لفظ سوم کا مقام ادا نہیں کرتا یہ تو ہمارا نکالا ہوا لفظ ہے نا روزے سب لفظ سنا ہے آپ نے روز روز سے ہے لفظ سوم کا یہ مقام ادا نہیں کرتا جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روک لیا بس یہی مقوم ہے روگا کوئی لفظ نہیں ہے جو اس لفظ سوم کا معنی ادا کر سکے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روک لیا قیامت کا دن بڑا سخت ہے دو فرید قرآن کہتا ہے ایسے جو میدان اثر میں یہ خاص کریں گے مر جاتے مٹی ہو جاتے دوبارہ اٹھائے نہ جاتے ان میں پہلا گروہ کافروں کا ہے دوسرا رسول اللہ کے نافرمانوں کا ہے قرآن کہتا یوم اللہ حبیثہ قیامت کے دن کافر اور اللہ کے رسول کے نافرمان فاش کریں گے کاش مرنے کے بعد مٹی میں ملا دیے جاتے اور رسول کی نافرمانی معمولی جرم نہیں ہے حکم کے آخر میں یہ مسئلہ سمجھ لو قرآن کہتا انار سرنا تم رسول شاہدن علیہ سمار سلنا فرون رسولا ہم نے تمہاری طرح بھی تمہاری طرح بھی اسی طرح کا عظیم شان نبی مموس کیا جس طرح کا علی مرتبت نبی فرعون کی طرف دیکھا فرعون, فرعون کی طرف کون ہے موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف کون ہے محمد ہم نقل رسول اللہ صدر اب اللہ کہتے فرعون نے کیا کیا نو رسو کی نافرمانی کی ہم نے اس کو سجا دی یہاں پہ امان ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر سے رہے سمت میں اللہ جانتا ہے جتنی تفصیلیں قرآن کریم کی آج تک لکھی گئی ہے ابن تصویر کی تفسیر سے بہترین تفسیر نہ تو زمین کی پشت پر موجود ہے نہ آسمان کی چھاتری سے امام تصویر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بات نہایت غور طلب ہے جس سے امت محمد کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ صاحب اسلاطلام وہ کہتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم موسا علیہ السلام سے عظمت میں بھی بڑھ کر ہے مقام کی رفت میں بھی آگے ہے اور اپنی شان میں بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم موسا علیہ السلام سے اپنے مقام میں بہت اونچے اور بہت بلند مرتبہ پر فائد ہے فرماتے ہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جتنا آپ کا آپ کی شان اور جتنا آپ کا مقام موسا علیہ السلام سے بلند ہے اتنی ہی آپ کی نافرمانی کی سزا نیشا علیہ السلام کی نافرمانی سے زیادہ دراغ غور قلم بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرے فرآم اس کو جو سوا ملی امام ابن کثیر گویا یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الملین ولاثرین ہیں رسول اللہ سید الرسل ہیں آپ امام الانبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرتبہ ہے کہ آپ نے حمد بے جدین لوال آدمی لوائی ولا فخر چارو کے دن میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا ہمد کا آدم سے عیسیٰ تک بھی میرے جھنڈے نیچے ہوں گے فخر کی بات نہیں میرے اللہ کا احسان ہے اس نے مجھے یہ مقام دیا ہے میرے جھنڈے کے سوا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا یہ پیروں وغیرہ کے جھنڈے ہوں گے یہ ضرور حدیث شریف میں آتا ہے مگر یہ یاد رکھنا ہے جھنڈے جھنڈے کا فرق ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جیسے یہاں کوئی اسٹار اپنے شد کو مرغا بنا دیتا ہے نا اور ان پیروں کو اس طرح مرغا بنا کے ان کے پیچھے ان کی دور میں ایک لکڑی گاڑ کے اس کے اوپر جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اس کے اوپر لکھا جائے گا آج ہی لوال رب تو فران دن فلان یہ فلان غدار کا جھنڈا ہے جو دنیا میں جی بھر کے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اللہ کی نافرمانیوں پر لوگوں کو اکساتا رہا یہ جھنڈے ہوں گے یہ جو آج تمہیں آ کے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تم نے ہمارے جھنڈے نیچے ہی ہے اللہ ان کے جھنڈے سے اپنی پناہ میں رکھے ایک جنڈا ہے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا الحمد بےحمد آپ اموتا الاس نگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں اگر آپ نبیوں کے سردار ہیں تو کیا آپ کا کیا مطلب ہے آپ کی نافرمانی کی سزا باقی نبیوں کی نافرمانی سے کم ہونی چاہیے یا زیادہ زیادہ ہونی چاہیے تو علمان ابن کشیر کہتے ہیں لوگوں جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑا سسل درج آؤ اللہ کے اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن فرآم تم سے جہنم کے نچلے کر کے لے آؤ اور تم اس سے زیادہ سزا پاؤ اس لیے کیا علیہ السلام کی وہ عزمت نہیں جو محمد رسول اللہ کی سسلم اس لیے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی سزا بھی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی سے کہی جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے اپنا ہاتھ روک لو اور رمضان المبارک تک کما حق ہو احترام کرتے ہوئے اس کی راتوں کا پیام نفلی عبادت ہے بعض آسے خود سر بھی آتے چلو جی نفلی عبادت یہ نہ چلو چھوڑو پھر یہ بہرحال بہت بڑا جرم ہے خطبے کے آخر میں صرف تمہیں ایک مسئلہ بتا کے سمجھاتا ہوں جو امام بخاری نے بڑی لطافت سے صحیح بخاری میں سمجھایا ایمان صاحب کتاب اور ایمان نے تین باب قائم کیے کہتے ہیں باب قیام اور امازان باب ان قیام اور امازانہ مضبوط ایمان رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرنا راتوں کو نفل پڑنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور پھر حدیث شرائے حضرت تم اور رہا روزی اللہ تعالیم سے ابو فرمان رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہتے ہیں من کام رمضان ایمان ما تقدم من جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ایماندار ہوتے ہوئے ادر و ثواب کے نیچے سے کیا اس کی پچھلی زندگی کے گناہ بخش دیے گئے اگلا باب امام مفاری نے قائم کیا ہے کہ بابن ال جہاد میرا ایمان بابا کے جہاد ایمان کا حصہ ہے پھر جہاد کی اور اللہ کے رستے میں لڑنے کی حدیث لائے اگلا باب قائم کیا باب ال کیام لالت القدر منا ایمان باب ہے کہ لالت القدر کی راتوں کو نظر پڑنا ایمان کا حصہ ہے اور پھر حدیث سرائے ابو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ من قام لیلت القدر انت انت غفر اللہ القدر جو ایمان صابن حسر اللہ ما تقدم قدم گم دے جس شخص نے لالت القدر کا قیام ایم ایماندار ہوتے ہوئے اللہ سے جو سوار کی امید کے ساتھ کیا اس کی پچھلی زندگی کے گناہ برش دیے گئے اس میں ایک نکتا سمجھایا ہاں پہلے ہے رمضان کا قیام پھر ہے لہرتوں قبر کا کہ ہم درمیان میں جہاد کس لیے لائے ہیں امام بخاری یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو نقلی عبادت کا پابند نہیں کرتا وہ کبھی کسی حال میں مجاہد نہیں جہاد کا پیش خانہ اپنے آپ کو نقلی عبادات میں لگانا ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے یہ نہیں تھا کہ صرف لڑتے اور مرتے ہیں ان کی نوشاد اور بھی بکرتی ہے عَنْ یہ ہے لڑنے اور مرنے کی بات آگے ان کی نو سفتے اور جان کی ہے کہ ان سف کے ساتھ مجاق بنتے اللہ کے بل معروف مجاہد وہ ہے جو لڑنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت توبہ کرتا رہے العابن ہر وقت اپنے آپ کو فرضی اور نفری عبادت میں لگائے رکھے الحام ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کی حمد کا کلمہ جاری نفلی روزے زیادہ رکھنے کا پابند ہو راہ کے اون زیادہ زیادہ رکوع کرے رکوع کس نے بھائی نماز زیادہ سیدے کرنے والا بالمعروف ہوں آمل کر نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں مبشر المومنیر ایم حبیشلم جو ان کو پورا کر کے جہاد کرے ان مومنوں کو جنت کی بشارت دے بات سمجھ آئی ہے تو جہاد اگر آپ نے اپنے آپ کو خراب جہد بنانا ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ یہ نہ کہہ کہ چلو نفلی عبادت ہے چھوڑ دے رمضان کی راتوں کو قیام کریں دنوں کو روزہ رکھیں کما حق ہو اس مہینے کا احترام کریں تاکہ یہ مہینہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے وہ ماہ علی